اور پھر سورہ بقرہ کی بیسویں آیت تک جو تقسیم ہے اس کو دیکھیں گے اگر آپ تو یہاں سے زالک کتاب سے لے کر پہلی تقسیم کی گئی ہے تک ال کتاب سے لے کے اور یونفقون تک یہ دو آیات بنتی ہیں اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کا اور بعض ذرات اور ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دو آیات ان مشرقین کے بارے میں ہیں جو سرے سے آخرت کے اور وہی کے قائل ہی نہیں تھے اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پھر دوبارہ شروع فرمایا ولہ سے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم پوری ہو جاتی ہے یعنی یہ ایمان کی دعوت انہیں دی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ یہودی تھے اور پھر اللہ تعالی نے یو قنون تک ان کی طرف توجہ فرمائی ہے کیونکہ اگلی آیات میں دونوں اس ایک آیت میں وہی کا بھی تذکرہ ہے اور آخرت کا بھی تذکرہ ہے تو یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہودیوں یہ کے متعلق ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آگے بھی آ رہی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں پھر ان دو ان, ان آیات کے بعد الفلام تو پہلی آیت ہو گئی نا اس کے بعد دیکھیے دوسری اور تیسری آیت کریمہ یہ مشرقین کے لیے ہوئی یعنی ان کو دعوت دینے کے لیے کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایک آیت جو تھی چوتھی آیت جسے آپ کہیے یہ ہوئی یہودیوں کے متعلق پانچویں آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ان کا سارا اثر مرتب کر دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اس کے بعد دو آیات مزید آپ دیکھیں گے پانچویں سے لے کے ساتویں آیت تک جہاں رقو پورا ہو رہا ہے اور یہ دو آیات ان کے بارے میں ہیں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دین کا یا ضروریات دین کا انکار کیا یہ دو آیات ان کے بارے میں آ اور پھر یہاں سے لے کے ساتویں آیت سے بیسویں آیت تک مسلسل یعنی یہ سارا رخو آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد جا کر جہاں یہ رخو آگے چل کے ختم ہو رہا ہے دوسرا رکو یہاں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں گے اگر تو ان اللہ عالیہ کل شعین قدیر یہاں تک کی تیرہ آیات جو باقی بچتی ہیں یہ سب منافقین کے متعلق ہیں ایک روایت تو منافقین کے متعلق ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیات بھی یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے وہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے اور ان آیات کو اگر منافقین کے بارے میں لے لیا جائے تو پھر تو کوئی اشکال ہے نہیں اور یہودیوں کے بارے میں جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان کے بارے میں لیا جائے تو پھر کچھ اشکالات ان آیات پہ پیش آتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتے رہیں گے تو اب بیسویں آیت تک ایک تفصیل سے تقسیم تو یہ ہو گئی اور اجمالن جو عام طور پر مفسرین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا یہ دوسری تقسیم کہ الاسلام میم سے لے کے الا اک احم تک یہ جو پانچ آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا اس کے بعد دو آیات میں ساتویں تک عذاب العظیم تک کافروں کا ذکر کیا اور یہاں سے لے کے علاق اللہ قدیر تک بیسویں آئے تک منافقین کا ذکر کیا دوسری تقسیم یہ ہے پہلی ہم نے تفصیل سے بیان کر دی اور دوسری اجمالن یہ تقسیم ہے مفسرین نے جو کی ہے